اسملائے الرحمن الرحیم سامعین کرام یہ قرآن فنر ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو میں نے اس کیا اور خوش قسمتی سے اس سفر میں میرے برادر محترم مولانا اسلح فاروق کی ساتھ کے علاوہ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 ابلز مسیح کی کوئی تاریخ ہمارے پاس ہونی ہے دو ہزار سال اس سے بھی پچیس گنو زیادہ لمبا ایک دن ہوگا تو آدمی اہتمام کرے انتظام کرے جدوجہد کرے کوشش کوششوں کابض کرے تو اس زندگی کے سنبھالنے کے لیے کرے کتنا ہم اس زندگی کے لیے سمجھو کرتے ہیں دن راہ ایک جھوٹ بولتے ہیں سہد کاری کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور طور ہے اس زندگی کے چند روزہ ایام کو حسین دلکش خوشگوار اور خوشنما بنانے کے لیے صرف جمیر ہی کو نہیں بیچتے بلکہ چادر محمد رسول عربی کو بھی بیچتے تھے کیا ہے کتنے برائے کتنے مکر یہ کیا اختلافات یہ جو من کھڑک مسائل بنائے گئے ہیں یہ بھی اس چار روزہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے حقیقت ان کی کچھ یہ مسئلے گی کے یہ بات ہے یہ چہلم یہ سوئم یہ کل یہ کیا ہے صرف اس زندگی میں اپنے پیٹ کو اینن فراہم کرنے کے لیے کچھ بہانے ہیں جو لوگوں نے پراشتمے ہے کیا صرف اس زندگی اس کے پیچھے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 کس کو جاتا اتنی بستیاں مقدس اور شریف بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آدمی ساری عمر ان کی خاص جان کر ہے ان بستیوں کی زیارت مکمل نہیں کر سکتی جو بستی چلتی ہے ملتان سے لاہور شریف ملتان شریف پاک بجن شریف گلیر شریف اجن شریف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 اللہ کے رسول دین کیا ہے کہاں تک اللہ اللہ دین یہ ہے کہ اقرار کرو رب کے سوا خالق و مالک کوئی موجود ماننا محمد ان اب رسول اور اس بات کا اعلان کرو کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں رسول بھی بندے بھی ہیں رسول ام تقوم سلوا تلخم پانی وقتہ نماز کا انتو کی سکھا مال ہو تو چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں نکالو انتسوم رمضان رمضان کے روزے رکھو اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حج کی فرضیت ہو چکی تھی اور حضور نظرماوان پہنچ جلد ہی صحیح اقتباس اگر پیسے ہو تو حج کرو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دلا کے کہتا ہوں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 کتنا لمحہ کو خدا ایک لمحہ یا دو لمحے کل نکلا نبی علیہ السلام نے فرمایا من سر رہا من لمین جنت بل ین زوریلا ہانا جو چاہے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھے اس کو دیکھ لو یا جنتی جا رہا ہے تم نے پتا نہیں کہاں سے نکال لیا ہے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 بیگانے بھی یاد رکھیں اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے اہل حدیث کسی گیا کا نام نہیں ہے اہل حدیث کسی گروہ کا نام نہیں ہے اور مولانا پارو صاحب میری بات کو سنیے دراؤ اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی بڑا ہوتا ہے جماعت اس کی ہوتی ہے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 اس طرح اختیار کرو جس طرح محمد کے صحابہ نے اختیار کیا کوئی اس میں اضافہ نہیں کوئی اس میں پہ نہیں بتلاؤ کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا بہتری کے سوچے ہنسی بھی چاپئی بھی مال کی بھی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 کون ہے بولو دین بناتا کون ہے دین اتارتا کون ہے دین اللہ بناتا ہے شریعت کا حق رب کے سماپ کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نبی کو بھی حاصل لینا تو ہر رم ماں الحل اللہ حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام قرار دیا حلال وہ ہے جس کو رب نے حلال قرار کر. کرا تیرا اختیار نہیں ہے کہ تُو رب کے حلال کو حرام شریعت سازی کا اختیار نبی کو بھی حل نماز نبی نے بنائی ہے کہ کمایا بات کو ذرا توجہ سے سننا عقیم تلا نماز قائم کرو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 جو رب نے مجھے یہ نہیں کہ بزرگ نے نماز کیسے پڑھی ہے پتی نے کیسے پڑھی ہے محدث نے کیسے پڑھی یہ نہیں سلو کما رہا ہے تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے اور رسول اللہ نے جس طرح پڑھی حاکز المنی جبریل رسول نے اس طرح پڑھی جس طرح جبریل نے سکھائی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 مکمل ہو گیا اللہ ساری قدرت سے قربان رہی تم نے کوئی بھی مسئلہ کشنا چھوڑا اختلاف ہو سکتا تھا دین مکمل ہو گیا پتہ نہیں کون سا دن رب نے کہا میرا سیخو لکم السلام دین اور دین وہ مکمل ہوا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا نبی کی حیات پاک میں دین مکمل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 وہ لوگ جو گستاخ ہیں ان کا نام آسک رکھا گیا اور جو محبت کرنے والے ہیں انہیں گستاخ کہا گیا کا نام جنو اور جنو کا خرد بہتری کی اور جو نبی کے مقابلے میں خود تاختہ بزرگوں کو لائے وہ تو محبت کرنے والے اور جو نبی کے مقابلے میں کائنات میں کسی کو کچھ نہ سمجھے وہ گستاخ ہے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 ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ سید نابوغ نبی نے کہا اس لیے مانو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا میر نے کہا اس لیے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بخاری نے کہا اس لیے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے اب نے نے کہا ہے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن قیم نے کہا ہے مانو ہم کہتے ہیں کہ جی چاہے مانو نہ مانو کوئی بات نہیں لیکن جہاں کرتابی کا کوئی اختیار نہیں وہ صرف محمد کی دعے گرامی اللہ ہماری دعوت کتنی سادی کتنی صاف کتنی ہجلی کوئی پیچید نہیں صرف اتنا اسلام مان لو جتنا سدھی کو فاروخمانا تھا ان شاء اللہ صرف نجات ہی نہیں ہوگی بلکہ صدیق اور فاروق کے ساتھ جن الفردوس میں جاؤ گے ان نہیں تو ہم کو بتلاؤ کہ صدیق نے گیارہویں دی تھی فاروق نے بعد یا پڑا تھا عثمان نے چالیسواں کیا تھا علی نے پل پڑھایا تھا رضوان اللہ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 بات تو سیدھی بات. سیدھی بات حسن دیکھنا ہے تو پھر ان لوگوں قدسیہ کا دیکھو جن کے اپنے بڑوں کے خلاف بات ہو تو اس میں چاہے بجبی نہیں ہوتے پہچانی پیسکن نہیں ڈالتے کہتے یہ ہیں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 کہو کہ بڑائی اسی میں ہے کہ صرف محمد کی بات کو مانا جا صلی اللہ ہم نہ بریلویت کے خلاف نہ دیوبندیت کے خلاف نہ ہنفیت کے خلاف نہ ممالک کے خلاف نہ جباپے کے خلاف نہ ہنا کے خلاف ہم تو ان سب کو کہتے ہیں کیوں کہ ہم تمہارے مقابلے میں کوئی اپنا بڑا لے کے نہیں آ رہے ہم پے کے آئے ہیں کہ جس کو رب نے بڑا بنایا ہے جس کے لیے رب کا ماکان بلازا کا ذلاحون اللہ الخیارت و نمرحیم بنیا رسولا فسد مبینہ اللہ رسول کے حکم آ جانے کے بعد کسی مومن کو اس حکم سے سرتابی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو سرطابی کرتا ہے رب کیا کہتا میں یاصل و رسول فقلالم بین جو اپنے اختیار کو باقی سمجھتا ہے رب اپنے کلام میں اسے گمراہ کرا آو, او تم اس کو مان ہم کسی سے کسی کا دامن چھڑوانا چاہتے ہم کہتے ہیں تم کو تمہارا پکڑا ہوا دامن مبارک لیکن میں یار اس کو بناؤ عزت امام ابو حنیفہ کی بھی کرو رحمت اللہ علیہ